اگر وہ یہاں آ گیا اگر وہ یہاں آ گیا تو تو قربانی ہو جائی گی دیکھیے میں بتاؤں آپ کو یہ تو قرآن اور سنت حدیث سے ثابت ہے کہ قربانی کا جب وقت پائے تو قربانی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب مثال کے طور پر امریکہ آج کل گیارہ گھنٹے کا فرق یہاں ہماری عید ہے اس پہ تو ابھی قربانی واجی بھی نہیں جو آدمی امریکہ کا رہنے والا اس پہ تو قربانی واضح بھی نہیں تو یہاں کیسے اس کی ادا ہوگی یہاں اگر ہم قربانی پہلے دن کر دیں ابھی تو اس پر قربانی فرض ہی نہیں ہو اس لیے کہ ہمارے یہاں قربانی ہمارے یہاں بھی اس وقت تک فر, یعنی نہیں ادا ہوگی جب تک کہ اس شہر میں کہیں عید کی نماز نہ ہو جائے آپ تو خود عالی دیہات کا حکم الگ ٹھیک ہے نا دیہات حکم الگ لیکن جب قربانی یہاں نہیں ہوتی نماز عید سے پہلے تو دوسرے ملک کی کیسے ہوگی اس لیے میں وہاں والوں کو یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ یہاں باسی عید کو قربانی کریں تاکہ ہمارے یہاں دوسرا دن ہو اور وہاں ان کا پہلا دن ہو اور یہ بھی اللہ اس کے رسول کی حکمت دیکھیے کہ تین دن قربانی اسی لیے رکھے ہیں تاکہ کہیں مختلف تضاد نہ ہاں ان کی قربانی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اور اگر انہوں نے قربانی نہیں کی پھر مسئلہ موجود ہے ہمارے عالم گیری میں شامی میں کہ وہ پھر اس کی اتنی رقم کا صدقہ کریں گے یعنی ایک اوسط جانور جتنے میں ملتا ہو اتنی اس کا وہ صدقہ کریں گے اور اس کا جزیا بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بھائی کوئی بارہ گھنٹے کا فرق ہو اور وہاں عید نہیں ہے زبا کر دے تو قربانی ہو جائے گی اس کا جزیا کہیں بھی موجود نہیں لہٰذا قیاس یہی کہتا ہے کہ جب تک اس پہ واجب نہیں ہوگی اس حد تک اس کا فرض ادا نہیں ہوگا واجب واجب ادا نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے صاحب ختم کرتے ہیں یا کچھ اور ہے